بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا مسلم عن ان يعني ابن ابن ابراهيم حدثنا عيشاء حدثنا يحيى عن ابي سلمات عن ابي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه تفقوم فمن تابعها فلا يقد حتى توضع مواز حدثنا معاذ بن فضاله حدثنا عيشاء عن يحيى عن حبيب بن مقمقزم وفی روایت کالا رسول اللّہ انسان یہ صحیح بخاری کی باب نمبر اڑتالیس ہے کتاب الجنائز کتاب الجنائز باب نمبر اڑتالیس تیسری حدیث پی سی موضوع پر پڑھ لوں حد دسنا قال و کال حد دسنا شوبکال حد دسنا امر بن مرہ قال سمیت عبد الرحمٰن کالا کان بن وقن قاعدین بال قادی مرو الجنازہ فقام آقالیہ سلاۃ وسلام نے اس حدیث میں تین حدیثیں ہیں جو امام بخاری لائے ہیں باب نمبر اڑتالیس فورٹی کتاب الجنائز باب ہے باب منطاب جناز فلا یقح تاتو دوسرا باب ہے فورٹی نائن باب و منقام ال جنازۃ یہودئین حضور علیہ السلطلام نے فرمایا جو شخص جنازہ دیکھے گزر رہا ہے تو تم کھڑے ہو جایا کرو اس کے احترام میں اور اگر تم اس کے ساتھ جا رہے ہو تو جب تک وہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک قیام کرو دوسری حدیث میں بھی یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی کا جنازہ تھا قیام وہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو قیام کرو تیسری حدیث میں جو سہل بن حنیف اور قیس بن سعد روایت کرتے ہیں کہ قاد میں وہ دونوں بیٹھے تھے ایک جنازہ گزرا وہ دونوں کھڑے ہو گئے ان سے کہا گیا کہ یہ اہل ذمہ کا یعنی کسی یہودی کا جنازہ ہے اس پر دونوں صحابہ نے بیان کیا کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ کے آگے سے جنازہ گزرا آپ نے قیام فرمایا آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا یارس اللہ یہودی کا جنازہ ہے فرمایا بے شک یہودی ہے مگر نفس انسانی ہے یا نہیں انسان کی جان ہے دو مسائل اس میں سے اخذ ہوئے ایک کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ایک کا تعلق آداب کے ساتھ عقیدہ کی جو فرا ثابت ہوئی وہ یہ کہ جنازہ نفس انسانی کا ایک جنازہ ہے میت ہے وہ گزر رہا ہے تو اس کے لیے احترام میں قیام کا حکم دیا یہ قیام تعظیم ثابت ہوا جب جنازے کی تعظیم میں قیام جائز ہے تو ذکر مصطفیٰ کی تعظیم میں قیام کرنا اولا ترک افضل اولا ایک جنازے کی تعظیم میں قیام ہے کہاں وہ اور کھاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر ولادت رسول اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صلاحہ اور مشائخ اور اور صالحین ان کی آمد ہو تازیمن تقریم قیام ہر چند کے قیام پر بہت ساری احادیث ہیں آج دن کے درس بخاری میں گزر چکی جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اضاء کیمت اسلاۃ و فلا تقوم حتٰ ترونی یہاں استدلال جنازہ کے احترام میں قیام سے کیا قیام تعظیم کا امام بخاری تیرہ سو دس تیرہ سو, گیارہ، تیرہ سو بارہ، تینے حدیثیں مسلسل اس بات میں لائے اس کے بعد آگے امام بخاری ایک کال لائے ہیں کالا زکری و انشا انبن ابی لیلا کانا ابو مسعود و قیسو یقوما نے جنازہ پھر چوتھا کال لائے ہیں عبد اللہ ابن مسعود حضرت قیس وہ بھی جنازہ دے کر قیام کرتے تھے تو بعض لوگوں کے ذہن میں جو قیام کے بارے میں غلط تصور ہے کہ قیام جائز نہیں اور ان کے ہاں دلیل یہ تصور کی جاتی ہے کہ قیام کا مطلب ہے گویا عبادت قیام تو یاد رکھ لیں قیام ہمیشہ بغرض عبادت نہیں ہوتا ان الاعمال بالنیاد کبھی قیام امداد ہوتا ہے کسی کو مدد کرنے کے لیے قیام ہوتا ہے اگر بنیت عبادت ہو تو پھر قیام عبادت ہے اور غیر خدا کے لیے کبھی قیام عبادت کی غرض سے نہیں ہوتا تو قیام تعظیم کے لیے ہوتا ہے سنت ہے کبھی قیام محبت کے لیے ہوتا ہے سنت ہے آقا علیہ السلام کوباء سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں صحیح بخاری میں آگے محلہ بنی نجار سے گزرے اور حدیث کے لفظ آتے ہیں کہ عورتیں اور بچے عرس سے واپس آ رہے تھے اس سے عرس نہ ثابت کر لینا شادی سے واپس آ رہے تھے اور ایک اور روایت میں ہے یہ سی بخاری میں ہے اس کی شرح میں ایک اور حدیث میں آیا کہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پڑھنے لگے نعتیہ کلام پڑھنے لگے تو ان کو دیکھ کر آقا علیہ السلات اسلام نے قیام فرمایا اور وفی فی روایت ہیں انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں کچھ پڑھا تو آقا نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا آپ سے محبت ہے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے بھی تم سے محبت ہے امام اسقلانی امام عینی امام کرمانی ان تمام ائمہ حدیث اور شارعین نے لکھا کہ یہاں قیام فرحت تھا یہ قیام مسرت تو کبھی خوشی کا قیام ہے کبھی تعظیم کا قیام ہے کبھی استقبال کا قیام ہے جیسے فرمایا فلاں تکومو نے فلاں جب مجھے گھر سے باہر نکلتا دیکھو تو قیام کیا کرو تو قیام کی اقسام ہے اس لیے اس حدیث سے قیام تعظیم ذکر رسول میں قیام حضرت جعفر جب واپس حبشاہ سے آئے حدیث پاک میں ہے تو آقا علیہ السلام تشریف فرماتے دور سے انہوں نے آکا علیہ السلام کو دیکھا اور آکا نے ادھر دیکھا آنکھوں سے آنکھیں چار حضرت یافر وجد میں آ کے رقص کرنے لگ گئے رقص کی حدیثیں دن کو بہت ہو گئی بحجت النور فی رکس الوجد و سرور یہ رسالا عربی کا میں نے لکھا ہے آ حدیث پر ہو چکی یہ ایک الگ حدیث ہے جب حبشا سے پلٹے تو آکا علیہ السلام سامنے تشریف فرماتے نگاہیں چار امی جب دیکھا کہ حضور خوش ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں اس کیف اور سرور میں رقص کرنے لگے وجد میں آ گئے آقا علیہ السلام نے اس کی محبت کو دیکھا تو قیام کیا اٹھ کے کھڑے ہوئے اور جا کے ماتھا چوم لیا محدثین نے لکھا یہ قیام محبت ہے تو آقا علیہ السلام کے لیے جب ہم قیام کرتے ہیں یہ گمان کرنا غلط ہے کہ ماض اللہ کو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اب ولادت ہوئی ہے کوئی جاہل بھی نہیں سمجھ سکتا ولادت پندرہ صدیاں قبل ہو چکی اس محفل میں ولادت نہیں ہوتی اس محفل میں ذکر ولادت ہوتا ہے لہذا آکایہ سلاۃ وسلام کے ذکر ولادت پر جو قیام ہوتا ہے یب وہ قیام فرحت ہے خوشی کا مسرت و فرحت کا قیام یب وہ قیام تعظیم ذکر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ یہ و قیام محبت ہے بہر طور قیام سنت ہے اس کے بعد حدیث نمبر تیرہ سو چودہ باب نمبر پچاس بابل تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ کندھوں پر اس کو رکھ کر چلتے ہیں اس سے سیمائے موتا شک لکھتے چلے جائیں اس حدیث سے سیمائے موتا ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں تو آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کندھوں پر جنازہ رکھ کے چلتے ہیں انکانت سال حتن اگر وہ میت نیک اور سالے شخص کی تھی کالت قدمونی تو وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے کے چلو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی رفتار سے وہ میت مطمئن نہیں ہوئی تو گویا اس میت کو ان کی رفتار کا بھی شعور ہے وہ مزید تیز جانا چاہتی ہے کیوں تیز جانا چاہتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ پہنچتے ہی شام دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے وہ اس لمحے میں تاخیر گوارا نہیں کرتی میت اس لمحے میں تاخیر گوارا نہیں کرتی تو کہتی ہے قدمونی جلد لے کے چلو اور اگر غیر سالے ہے تو گھبرا کے کہتی ہے افسوس مجھے کدھر لے جا رہے ہو تو آکا علیہ السلام نے فرمایا یسم و سوتہا کلو شہ انسان سوائے انسان کے ہر شے ہر مخلوق اس کی ہے تو اس حدیث سے ہر میت کا بلا تمیز و بلا امتیاز اس کا پہچاننا بھی ثابت ہوا شعور بھی ثابت ہوا بولنا بھی ثابت ہوا اور اس کی آواز یا محدثین نے بحث کی کہ آیا روح بولتی ہے کہ جسم شارعین حدیث نے تو یسم و سوتحا کلو اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ روح مال جسم زبان حال سے بولتی ہے اور ہر جانور بھی اور ہر شے جن ملائک پرند تک اس کی آواز سنتے ہیں ایک انسان کو سننے سمجھنے کی اجازت اور توفیق نہیں دی گئی تو یہ اور کہنے والی روح ہوتی ہے جو اس کے بدن کے ساتھ کہتی ہے کہنے والی روح ہوتی ہے تو جب ہر میت مرنے کے بعد سنتی ہے اور ہر میت کلام کرتی ہے اور جائز ہے اور صالح وغیر صالح ہر ایک کا کلام اور سیما ثابت ہے تو کجا ہر میت کا کلام اور سیما اور کجا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وََ وسلم جن کے قدموں کے صدقے ہر صاحب حیات کو حیات ملی ہے امام بخاری آگے تین تیرہ سو پندرہ پر بھی یہی حدیث لائے ہیں باب سر اتبل یہی ثابت سیمائے محتا اس سے پتہ چلا امام بخاری کا عقیدہ سیمائے محتا پر ہے پھر امام بخاری تیرہ سو سولہ نمبر حدیث پر بھی یہی باب لائے ہیں باب قول المیت المیت بہوال الجنازت قدمونی یہ باب ہے کہ میت بولتا ہے کہ جلد لے چلو تو سیما موتا اور کلام موتا پر امام بخاری نے تمام ابواب قائم کیے حدیث نمبر تیرہ سو امام بخاری کا عقیدہ ہے تصریح کر رہے ہیں بار بار اب یہ باب نمبر سکسٹی ہے باب نمبر ستسٹھ سب آب ستون اور باب کا عنوان ترجمت الباب کیا ہے امام بخاری نے باب المیت یسم و خف کا یہ باب ہے کہ میت مرتے ہوئے تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے یہ باب ہے میت جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں حد ایاشن عیاشن حد دسنا عبد العلیٰ حدنا سعید وقال علی خلیف حد دسنا ابن ذرعی حد دسنا سعید الن قطع نبی ان اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر تو یہ وہی حدیث جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں ایک سوال کیا ہر ایک سے ایک سوال آکا علیہ السلام کی حدیث امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عزل کوئی شخص جب فوت ہوتا ہے تو اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وہ طبلیہ اور پیچھے اس کو قبر میں رکھنے والے احباب مڑ جاتے ہیں تویا مڑ جاتے و زاحبا صاحب اور وہ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میت قبر میں پیچھے ہٹتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے ہر میت بلا تفریق کو امتیاز اس کو سیما لوٹا دیا جاتا ہے کتنے تعجب کی بات ہے کہ آدی سے سریح آدی سے سہیا کے ساتھ کثرت ترک کے ساتھ کسرت کے ساتھ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ میت جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے اس کے بعد سمائے موتا یا آقا علیہ السلام کا یا اولیاء کا یا صالحین کا کہ وہ قبروں میں سنتے ہیں یا نہیں اس بحث کو کرنا ایک عجیب تر بات محسوس ہوتی ہے انبیاء اور اولیاء تو درکنار ہر میت سنتا ہے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور پھر بعض احباب نے یہاں یہ کہا کہ اس وقت اس کو سیما مل جاتا ہے بعد میں پھر لے لی جاتی ہے اس وقت ملنا اور بعد میں پھر لے لیا جانا اس پر کوئی نص ثابت نہیں ہے اور یہ بغیر مخصص کے کبھی تخصیص عام کی نہیں ہوتی حدیث سے تو اتنا ثابت ہے کہ وہ سنتا ہے مگر پھر سننے کے بعد اس کی سیما کو واپس لے لیا جائے اس پر حدیث نہیں ہے اور وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے پھر وہی حدیث اس پر دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں فیوکول فیوقولان لہو اور بیٹھا کر اس سے براہ راست پوچھتے ہیں ما کن تکول رجول محمد اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا کب جب کتابیں لکھتا تھا جب واز کرتا تھا جب خطاب کرتا تھا مناظرے کرتا تھا بیان کرتا تھا تبلیغ کرتا تھا اس وقت کی بات بتا آج کی نہیں آج تو سامنے کیا کہا کرتا تھا تو آکا سلاۃ وسلام کی معرفت محبت و اتباع سے جس نے یہاں پیدا کر لی ہوگی اسی کو توفیق معرفت وہاں نصیب ہوگی ایک ہی سوال بیان کر کے پھر امام بخاری فرماتے ہیں حدیث حضرت انس فایقول اشہد انه عبد الله ورسول ن گواہی دیتا ہوں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں جب آقا کو پہچان لیا اگے روایت کیا فایقال انظر الى مقعدك من النار اب بدلك الله به مقعدا من الجنہ ان اسیلمے اس کو دو دکھائی جاتی دوزخ دکھائی جاتی ایک طرف دوسری طرف جنت دکھائی جاتی اور میت کو کہا جاتا ہے اس دوزخ کو دیکھ اور کہا جاتا ہے انزر الا کا مننار دیکھ اگر تو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا دو تھا دیکھ لے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دوزک کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے چونکہ نے معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گئی تم نے آکال اسلام کو پہچان لیا اللہ من الجنہ اللہ نے اس معرفت کے سبب سے تیرے اس دوزک کے ٹھکانے کو جنت میں بدل دیا ہے تو رسول کی معرفت سے دوزخ بھی جنت میں بدل رہی ہے مکھ نار جنت کے ساتھ بدلا جا رہا ہے تو معلوم ہوا اس سے کہ جنت کا ملنا تمام آمال پر موقوف نہیں معرفت مصطفیٰ پر موقف ہے امال اس معرفت کی صلاحیت دینے میں ممد ہوں گے اس کتابیں ہوں گے مگر فیصلہ جنت کا حضور کی معرفت پر ہوگا اس کے بعد آگے تسل تیرہ سو انتالیس نمبر اگلی ہی حدیث امام بخاری لائے ہیں باب نمبر اڑسٹھ سکسٹی ایٹ حدنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال ان ابن الرضا کے کالا اخبرانہ محمرہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ عن کالا ملک المعطلام علیہ السلام فلم فراجہ الا رب فقال یہ صحیح بخاری ہے آک علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبی ہیں میں کہ موسا علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا گیا وہ روح قبض کرنے کے لیے آئے چونکہ یہ سن چکے ہیں آپ کہ ہر نبی کو میں نے احادیث بیان کر دی دن میں ہر نبی کو وفات سے قبل اختیار دیا جاتا التقییر بین الموت والحیات ہم مرتے ہیں مجبوری کا نبی کی وفات ہوتی ہے مختاری کی نبی وفات کو اختیار فرماتے ہیں یہ اللہ کا عزن ہوں اس لیے میں نے کہا تھا یہ شک سمجھائی تھی کہ موت ہمیں تو فنا کرے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم مجبور ہیں موت کے سامنے نبی کی حیات کو فنا کیسے کرے نبی نے تو موت خود حاصل کی ہے وہ نبی کے اختیار کے ہے ملک الموت موسا علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر روح قبض کرنے کا ذکر کیا موسا علیہ السلام جلالی تھے جس انداز سے ملک الموت نے بات کی موسا علیہ السلام کو پسند نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آئی ایک تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکال دی اس سے ایک بات جو عقیدے کے بعد میں فری بات فرو میں سے معلوم ہوئی کہ فرشتہ چونکہ انسانی صورت میں آیا تھا یہ تمثل اروا اور تجسد اروا کی بات ہے جسد کی شکل میں آئے تھے جسمانی شکل میں تو جب جسمانی شکل میں کوئی آئے تجسد اور تمثل ہو تو پھر اسی جسد کے احکام وارد ہوتے ہیں اگر اپنی اصل حالت نور میں ہوتے تو نہ تھپڑ لگتا نہ آنکھ نکلتی لیکن چونکہ جسمانی انسانی بشری پیکر کی شکل میں آئے تھے لہٰذا اس وقت وہی احکام وارد ہو گئے آنکھ نکل گئی اور یہاں ایک بات کہہ دوں وہ ایک وجدانی بات ہے موسیٰ علیہ السلاط وسلام کو اس بات پہ لگتا ہے ناراضگی نہیں ہوئی ہوگی کہ مجھ سے یوں کیوں کہا ہے ان کو معلوم تھا کہ میرے بعد نبی آخر و زمان بھی آ رہے ہیں اگر بات کرنے کا ڈھب یہ ہے تو میں تو گوارہ کر لوں گا کہیں بار مصطفیٰ میں سنداز سے بات نہ کر دینا یہ تربیت کی تھی تعدیب کی تھی اس بار میں اسی بات نہ کر دینا تھپڑ سے آنکھ نکال دی اب جو نس حدیث ہے اس ایک جملے سے جو نکالنا چاہتا ہوں مسئل عقیدہ کا تو ملک الموت واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں اور فقال بولا بارگاہ الہی میں وہ جملہ قابل توجہ ہے جملہ ملک الموت کا ہے روایت حضور حضورات السلام نے فرمایا اور تخریج امام بخاری نے کی وہ جملہ کیا ہے ملک الموت نے کہا ارسلطنی اللہ لا یرید الموت اے اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں یہ عقیدہ ہے ملک الموت کا کہ نبی چاہے تو مرے وفات پائے چاہے تو واپس رد کر دے موت کو لا یرید الموت وہ مرنا چاہتا ہی نہیں ثابت ہوا اختیار کا موت اختیار میں آگے پھر واقعہ اللہ پاک نے دوبارہ بھیجا اور آداب سکھائے کہ یوں جا کے بات کر اس کے بعد اگلی حدیث تیرہ سو چوالیس تیرہ سو چوالیس باب باب اصلاط الشہید باب نمبر بہتر السلاط ال الشہید حدثنا عبدالله بن يوسف حد نسل حدثنا الليس حدثنا يزيد بن أبي حبيب أمن أبل الخير أن أقبى أن أقبى بن آمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصل على أهل أهد صلاته وللميت ثم من صرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني بالله لا نظر إلى هودي الآن وإني أعطيت مفاتية خزائن الأرض ومفاتية الأرض وَإنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ خَافُ <فِيهَا> اخبہ بن عابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وصال سے آخری سال تھا ہمیں ساتھ لیا اور احد کے شہداء کے مزارات پر گئے اور یہ ویسے بتا رہا ہوں آپ کے شارعین حدیث نے الت تحقیق لکھا ہے کہ یہ حضور کے وصال سے قبل کا واقعہ ہے چونکہ آگے حدیث یہ بخاری میں دوبارہ آئی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور راوی کہتے ہیں کہ اس ممبر پہ خطاب کرتے ہوئے آخری منظر تھا جو ہم نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے حدیث میں یہ کلمات بھی آئے ہیں کہ ایسا حضور نے سلاد پڑھی جیسے الوداع کرنے والا پڑھتا اس پہ محدثین نے کہا کہ آخری سال کا واقعہ ہے گویا آٹھ سال گزر گئے تھے شہداء احد کو اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ آکا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ساتھ لیا اور ایک پورا اجتماع شہداء عہد کی زیارت کے لیے گیا سو اجتماعی طور پر مزارات کی زیارت کو جانا سنت رسول ہے زیارت کو جانا سنت رسول ہے اور اکیلے ایک نہیں جب آکا علیہ السلام گئے تو جمی صحابہ کرام چونکہ خطاب کیا ہے سینکڑوں صحابہ آکا کے ساتھ گئے تو گویا سینکڑوں صحابہ کا اجتماع ہوا تو مزار ولی پر مزار شہید پر سینکڑوں کا اجتماع ہونا اور زیارت کرنا یہ بھی سنت ہے اسی کو اور کہتے آکسلام نے عرس منایا تھا شہداء احد کا عرس منایا تھا سینکڑوں سے کا اجتماع حجوم لے کے تشریف لے گئے آپ کہیں گے کیسے عرص ثابت ہوا سنیے جب آپ نے نماز پڑھ لی یا دعا فرما لی دونوں معانی آئے ہیں شارہین کے یہاں سمن صرف عیل المبر اب آگے آتا ہے کہ پھر آکا علیہ السلام ممبر کی طرف متوجہ ہوئے اور ممبر پہ قیام فرما کے خطاب کیا چونکہ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطاب کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی تعداد کثیر تھی دو چار دس ہوتے تو ممبر پہ قیام کر کے خطاب کی حاجت نہ تھی دو چار دس بیس صحابہ ہوتے تو ممبر پہ کھڑے ہو کر خطاب کی ضرورت نہ تھی جب ممبر پہ کھڑے ہو کے قیام فرمایا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کثیر تعداد صحابہ کرام کی ہمراہ تھی اور سب کو لے کے مزارات شہداء احد پہ آئے اب اگلا نکتا سمن سارا فعیل ممبر یہ تو قبریں تھی شہداء احد کی یہ تو قبرے تھی وہاں ممبر کہاں سے آ گیا یہ تو قبریں تھیں شہداء احد کی ممبر کہاں سے آ گیا معلوم ہوتا ہے کہ ممبر لے کر گئے تھے یا منگوایا گیا تھا تو جاتے ہوئے یہ ارادہ تھا کہ صرف زیارت ہی نہیں ہوگی خطاب ہوگا مزار کی زیارت ہو سینکڑوں کا اجتماع ہو ممبر لگے اور ممبر پر خطاب ہو یہ اجزاء مل جائیں تو اس کو اور اس کا نام دیا جاتا ہے تو اکا علیہ السلام نے وشال سے قبل آداب سکھا دیے کہ جب شہید ہوں ولی ہوں صالحین ہو تو اس کے بعد جا کے ان کے مزار کی زیارت کرنا اجتماعی خطاب کرنا ذکر و تذکیر اور اللہ اللہ کرنا نصیحت کرنا واز کرنا یہ سب سنت رسول ہے اب خطاب کیا کیا خطاب میں آک الیہسلام نے اپنے فضائل و مناقب بیان کیے آپ اس پوری حدیث کو پڑھ لیں احکام شریعت میں سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا میں شریعت میں سے اس خطاب میں جو شہداء عہد کے مزار پر کیا گیا مزارات پر احکام پر خطاب نہیں تھا فضائل اور مناقب کے موضوع پر تھا شان مصطفیٰ پر تھا حضور کے خطاب کا موضوع کیا تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی فرت لکم لوگوں میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ آگے تمہاری بخشش کا انتظام کروں تمہارا استقبال کروں گا اور جوڑ رکھوں گا تمہاری بخشش کا سامان کرنے جا رہا ہوں تو آکلام نے فرمایا فرحت و فی روایت قال حیاتی خیر القم و مماتی خیر لکم میں تم میں تھا تب بھی تمہیں فیض دیتا رہا اب آگے جا رہا ہوں وفات بھی تمہارے لیے باعث سے فیض ہوگی تمہاری تمہیں بخشوانے کا سامان کرنے جا رہا ہوں شان مصطفیٰ بیان انت وانا شہید حدیث کے ایک ایک جملے کو ایک ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ ربط بین الالفاظ کے تحت حدیث کو پڑھیں پہلا جزیہ فرمایا انی فرات اشارہ وفات کا دیا اور آخرت میں صحابہ کرام اور امت کی شفات کا دیا کہ جا رہا ہوں تمہاری شفاعت کا بندوبست کرنے وفات ہو گئی اب اس کے بعد فرمایا آنا شہید ہو اور یہ نہ سمجھنا کہ میں رخصت ہو گیا نہیں پھر بھی تمہیں دیکھتا رہوں گا تمہارے اوپر گواہ رہوں گا نگہبان رہوں گا اب فرت لکم اور شہید علیکم کے درمیان ایک مانوی ربط ہے فرت لکم وشال کی خبر دیتا ہے کہ جا رہا ہوں آگے اور شہید علیکم اشارہ دیتا ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اب میں نہیں رہا نہیں میں تم پر نگہبان رہوں گا تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے تمہارے درود و سلام پیش ہوتے رہیں گے میں تمہارے امال نیک و بد سے خوش اور غم زدہ ہوتا رہوں گا اور ہر لمحہ تم سے باخبر رہوں گا شان مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں پھر تیسرے جملے میں خوشخبری دی کہ ایک حوض تیار ہو رہا ہے حوض اور میں ابھی اس حوض کوسر کو دیکھ رہا ہوں اب یہ حوض حوض کو قیامت کے دن ہوگا ہے جنت کی نہ ہر جنت میں مگر اس کا ظہور کیا قیامت کے دن ہوگا اور وہ حقائق میں سے ہے وہ حقائق میں سے ہے کھڑے ہیں مدینہ کی سرزمین پر احد کے پہاڑ کے, پہاڑ کے پاس اور فرمارے ابھی اسی لمے میں اس حوض کوسر کو دیکھ رہا ہوں جو جنت میں ہے یا جو قیامت کے دن ظاہر ہونے والا ہے گویا وہاں کھڑے ہو کر جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور جس دن قیامت بپا ہوگی اس دن کا بنسر بھی دیکھ رہے گی نہیں اوتی تو مفاتی یا خزائن الارض اور زمین کے سب خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر دی گئی ہیں مفاتی جمع منتحل جمو ہے مفائل کے وزن پر اور مفاتی ہو خزائن یہ مضاف مضاف علیہ ہے جب مزاف بھی جمع ہو اور مضاف لہ بھی جمع ہو اور مضاف پھر جمع منتحل جموں ہو تو اضافت جمع کی جمع پر ہو تو استغرا کے کلی کا فائدہ دیتا ہے کلیت جت پہ دلالت کرتا ہے تو بتا رہے ہیں کہ ہوتی تو مفاتی ہا خزان جتنی قسموں کے خزانے ہیں جتنی قسموں کے خزانے ہیں اور ان کی جتنی چابیاں ہیں رب نے مجھے عطا تو خزانوں کے مالک بھی حضور اور چابیوں کے مالک بھی حضور وہاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اند و مفات الغیم چابیاں میرے پاس ہیں غیب کی اور چابی اس لیے ہوتی ہے کہ جس جس کو کھول کے دینا ہو دیا جائے غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے اپنوں کے لیے چابیاں ہوتی ہیں تو آقا نے بھی امت کو اشارہ فرمایا کہ زمین کے کل خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں انما انا تم میرے قدموں سے جڑ جاؤ جس کو طلب ہوگی صدق کا تعلق ہوگا اس کو خزانوں سے بھر دوں گا او مفاتیح ہلار یا زمین کی چابیاں دے دی گئیں اور اس میں مستقبل میں فتوحات اسلام کا بھی اشارہ ہے اور اس میں یہ جو تیل نکلے آکا علیہ السلام نے عرب کی سرزمین کے تیل کا اشارہ بھی اگر آپ کہیں کہ ایسی بات کا دی امام ابن حجر اسکلانی کو اٹھا کے دیکھیں وہ بھی لکھتے ہیں تیل کا اشارہ ہے کل خزانے مادنیات جو کچھ زمین سے نکلا آقا علیہ السلام نے چودہ سال قبل بیان فرما دیا مادنیات جو کچھ نکلی فرمایا مجھے دے دی گئی ہیں اور اب اس کے بعد جس جس وقت میں جو ظاہر ہوگا اور جو کھائے گا اس میں سے وہ میرے قدموں کا صدقہ کھائے گا مانے یا نہ مانے الگ بات ہے مگر کھائے گا ہر کوئی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ کا خطاب کا آخری حصہ اسلام کا خطاب سنا رہا ہوں اور آخری فرمایا اور فرمایا خدا کی قسم قسم کھائی خدا کی قسم خطاب کیا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بات تم شرک کرو گے حضور کی امت کو مشرک قرار دینے والے غور کریں حضور کی امت پر شرک کا اتحام تو مت لگانے والے غور کریں میرے آقا نے قسم کھائی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے ولا کے نخاف و رحکم انتنا فسو بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا طلبی اور دنیا کی غراز میں پھنس جاؤ گے اور آگے فرمایا ہلاکت میں چلے جاؤ گے دنیا کی وجہ سے یہاں ایک جزیہ سمجھنے والا ہے بعض احباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے اس کا اشارہ صرف صحابہ کرام کی طرف ہے وہ مستثنا اور مبرہ تھے اور ہمیں مبرہ نہیں کیا کہ امت شرک میں مبتلا ہوگی ایک لمحے کے لیے اس سوال کو میں قبول کرتا ہوں اب اس کا جواب سنیں جملہ ایک ہے فرمایا ولہف والی کو من تشرکی ولا کن اخاف والی کو من تنا لاکن آیا ہے لہذا دونوں جز ایک ہی جملے میں ہوں گے مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے بلکہ یہ خوف ہے کہ دنیا پرستی کرو گے جملہ یہ پورا ایک ہے بات کو سمجھیں اب اسے صرف صحابہ کے دور تک محدود کرنے والے غور کریں اگر صحابہ کے ساتھ خاص کرنا ہے تو عدم شرک شرک کا خوف نہ ہونا صرف یہ جزیہ خاص نہیں ہوگا صحابہ سے دنیا پرستی کا الزام بھی ان کے ساتھ خاص ہوگا کیونکہ آقا نے دو باتیں کہیں یہ خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے بلکہ یہ ہے کہ دنیا پرستی کرو گے دو امکان ہو سکتے ہیں یا یہ جمی امت کے لیے فرمایا ہو یا صرف صحابہ کرام کے لیے اگر جمی امت کے لیے ہے تو تب بھی دونوں جز ہیں کامل جملہ اگر صرف صحابہ کے لیے ہے تو تب بھی دونوں جز کامل جملہ چونکہ ہلاکن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا کامل جملہ ہے آؤ اگر اطلاق کر کے دیکھیں اگر صحابہ کرام کے لیے خاص کر دیں ایک لمحہ یہ بات مان لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے صحابہ مجھے یہ تو خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے مگر یہ خوف ہے کہ سب دنیا دار بن جاؤ گے آکا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے شرک کو جڑوں سے اتنا کاٹ کر ختم کر دیا ہے کہ میں اب دنیا سے ظاہراً رخصت ہو رہا ہوں مگر قیامت کے دن تک میری امت میں حیثل مجموع اب مشرق کبھی نہیں اور خطرہ اگر ہے تو یہ کہ امت دنیا پرستی میں مبتلا ہوگی ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہیں تو جز اول بھی حق ہوا اور ثانی بھی حق ہوا ہم دنیا پرستی میں تنافسو فسوف سچا ہے کہ نہیں امت پر تو جب ثانی حق ہے تو کہو کہ جز اول بھی حق ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جز لے لیا ایک چھوڑ دیا فرمایا دنیا پرستی کرو گے امت مبتلا ہوئی اور اسی کی ہلاکت بھگت رہی ہے مگر بطور مجموعی امت مشرق نہیں ہوگی آقا نے ضمانت دے دی سو امت کے سواد اعظم کو مشرق کہنا یا ان کے عقیدہ کو شرک تصور کرنا یہ سواد اعظم پر اعتراض نہیں مستفا کی قسم کو رد کرنا ہے معذ اللہ آپ نے فرمایا ما خاف مبارک ہو کہ شرک کے اتحام کو آقا علیہ السلام نے آپ سے رد کر دیا دفاع فرما دیا لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے امت کو مشرک قرار دینے سے کتاب الزکت باب 49 نائن باب قول اللہ تعالیٰ وفر رقاب الغارمین نفی سبیلّہ یہ باب ہے اس کی حدیث 1478 اس میں ایک بیان آ رہا و ماں یعنی ببن جمیل پورا ایک بیان آ رہا ہے جملہ ہے تو الفاظ ہیں فقال ال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم و جمیل اللہ فقیر ایک شخص کی بات کی ابن جمیل کہا کہ وہ فقیر تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فقیر تھا محتاج تھا فلّہ رسول حضور نے خود فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا یہ امام بخاری کا عقیدہ اور آقا کا فرما ورنہ جوڑ بنتا تھا فرما دیتے فغنا اللہ معنی پورا ہوتا اللہ نے اس کو غنی کر دیا اللہ نے اسے غنی کر دیا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ہر کلما امت کے لیے عقیدہ اور ایمان کا درجہ رکھتا ہے لہذا آپ چھپاتے نہیں ہیں کوئی بات تو فرمایا فغنا اللہ و اس فقیر کو اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی فرما دیا تو ثابت ہوا کہ یوں کہنا کہ اللہ اللہ کے اللہ اور اللہ, اللہ کے رسول نے غنی کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی عنایت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی ہے اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے یہ سارے کلمات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دونوں کو جمع کرنا سنت اللہ ہی اور سنت رسول ہے لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے نہ جڑا کرو ملاتے کیوں ہو ہم کون ملانے والے بھائی خود خدا نے ملایا اور خود مصطفیٰ نے ملایا طریقہ یہ سکھایا ہے اللہ نے بھی اور حضور نے بھی کہ اللہ اور رسول کو جوڑ کے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے باب باب الفاف اب ایک مضمون چلا آ رہا ہے اس پورے ابواب میں ترتیب کے ساتھ مانگنے کا یہ ایک بڑا ریلیونس ہے اس پہ بات کو غور کریں تسلسل سے کئی باب چلے آ رہے ہیں اور ہر باب کا جو مضمون ہے اور اس میں وارد ہونے والی جو حدیث الباب ہے اس کے اندر جو کچھ بیان ہے اس کا مطلب محتاج کے سوال کرنے کا بیان ہے اور اس کو عطا کرنے کا بیان ہے ساری گفتگو ہر باب اور ہر حدیث میں سوال اور عطا کی چل رہی ہے کیا سائل سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں اور موتی عطا کرتا ہے مسلسل مضمون یہ چل رہا ہے باب نمبر پچاس حدیث چودہ سو انتر. صرف میں وہ لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ انداز ہے متعلق لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا کہ سننے والا اس پر بحث و تنیس اور مناظرے کرتا ہے اور معنی متعین کرتا رہتا ہے اور اگر آپ دس حدیثیں آگے پیچھے تسلسل سے ساری پڑھ کے سنا دیں اور تسلسل میں معنی ہی ایک چل رہا ہو تو دوسرے اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی اگلی حدیث میں فرمایا نناسن السارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے مانگا سوال کیا فطاہم حضور نے ان کو عطا کیا یہ ہے حضور نے ان کو عطا کیا فطاہم حضور نے ان کو عطا کیا ثم انہوں نے پھر حضور سے مانگا فع <فَأَعطاہم> حضور نے پھر عطا کیا حتی ما مائندو تو آقا سے سوال کرنا بھی جائز اور حضور کا عطا کرنا بھی ثابت سالو حضور سے مانگا سو جس طرح وہ مانگتے ہم بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں مانگ سکتے آقا عطا کر دیں تو مانگنا سے کی سنت اور عطا کرنا مستفیٰ کی ابدی سنت وتیرا ہے آقا کا یہاں بھی سوال اور عطا ہے آگے حدیث نمبر چودہ سو اکہتر یہ وہی مضمون چل رہا ہے